نہیںر <سؤال> جناب جس طرح جناب کی مرضی اچھا اپنا موقف اچھا آپ کے ساتھ ہمارا فکر جو ہے بات ضرور ہے میں جی کرتا ہوں جی آگے میں جناب کچھ چیز آگے نہیں لکھ سکی کتاب ہمارا دینی نظام تعلیم امین اسلامی اچا ریلوے روڈ لاہور تی اس نام ناہ بریلوی بالخصوس مدارس والے اتحاد اتفاق کیتا ہے مدارس اندر جسر نے مذاہب بیانات نے کی علماء کی اختلاف کو لوگوں نے بنا رکھا ہے مفتی محمد خان قادری بیان جی. یعنی کوالک جیڑا حضرت امام اہل سنت اختلاف اولام اے سب ہلا پا رکھا ہونا تو علاوہ متفقہ اور اور گیا پڑھا سکھا دے پڑھا ا اساتذہ جڑے نے اگر کوئی مسئلہ کی گل کرنیں انکھاں میں کیا گل کفر جائے اے قصتاخی اے فلان ہے تو اس تے محترم وہ حوصلہ شکنی کرے جی اور جڑا نایمی مفتی سی بڑا جڑا سی نا مفتی نایمی جامیا نایمی والا یہ ہے اس تے صاف لکھیا یعنی اجلاس ہوا اتحاد مدارس نیم نیم نیم اتحاد بین المسلمین کڑک دے مطلب کا علمی مجلہ سفر چو سو چبی مارچ اپریل دو ہزار پانچ واسطے جی اس ان نے آخیا سی سب مکات فکر کے علماء کا احترام سب مقاطب کی کی انا اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذہل ہیں جیت بینسلم دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا ہے ہے کیا جڑے سن او جیڑے کیڑے سن جی مفت سمی الحق ضفر النانی حمید الدین خاجہ سیالوی اجمل خان عاجی فضل کریم میاں فضل حق مفتی ضائع الابین عبد الحمد الرحمان عبد الخالق رحمانی محمد سلفیر مصطفیٰ جمیل احمد نعمی محمد یا میر جاہد الراشد قاضی الحق انوار الحق حکیم عبدالرحیم اشرف سید برأ شاہ پیر محمد ابراہیم سیالوی سلیم احمد خان سلیم محمد سلیم سلمان روبڑی اسفند یار خان عبد المالکنۃ اللہ گجراتی نہیں ہیں من شکفا ہی ہی نہیں ہوں دے. آنے دے پھر اگلے اجلاس میں پاکستان پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد بیانات کا سختی سے ساتھ نوٹس لیا گیا اور ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ان میں اسلامی سزاؤں کو واشیانہ قرار دینے مذہب کو خدا اور بندے کا معاملہ قرار دے کر سیکولرزم کا پرچار کرنے عورت کی حکمرانی کے بارے میں قرآن و سنت رجماحمت کے واضح احکام کو تسلیم نہ کرنے اور سلمان رشدی کے معاملے میں عوامی جذبات و مطالبات کو نظر انداز کرنے کے بطور امور بطور, بطور خاص قابل ذکر ہیں تو پھر اندازہ لگاؤ کہہ رہی ہے رسول کریم نو انہوں نے لکھیا ہے محترمہ بے نظیر گپتو ایمان خدا رسول بالکل یا پھر ان پچا جی ہاں اس وی جا کہ بس یا کوفر کہ خدا رسول تو جانا گی یا تو جا گیلا رسول جیسے دسو بھئی آیا میں بس ٹھیک ہے جناب اپنے حالات بہتر جان د میں سفر الحمدللہ اللہ, اللہ تعالی فغل کرمنا صحیح صحیح. کے فضل و کرم ناز جڑا قدموں رکھ چھڈیا میں اس دن بدن بے شک میں بات نہیں کر سکتا صحیح ہے صحیح ہے اتنی ہے کہ دور کے تقاضے کے مطابق ہوں حاضر ہوتے ہم اپنی حضور میں ہلے کوئی انہ دے قصورات نہ حصے تو شکر کرو جی ویکر اک فتوا سی مولانا ابدل ابل تے پھر فتوا حضرت تسلیق کرانا مطلب کہ پرچہ پرچہ بارے باللہ ایک شخص کے ہے فریق حضرت نے دی دی بورڈ مطلب کن اس نی اور تصاویر مشال اس سے اندر لکھیا نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک سرکار ببارے کہ آپ کے والد اگرامی آپ کی بغائش سے دو سال پہلے فوت ہو گیا دو سال پہلے فوت ہو گیا اور اسنوں پھر وہ اچھے دے چند وہ کلا بدلتا جی بدل ہے لیکن توہین ہو گیا جن کا حضرت جی اسلے ہوں ایک مت اسی شہ کا نا کہ شریعت دے اصول دے پابندی کی دی جائے شریعت روزانہ پڑھائی جا رہی تک میو ارسا ہو گیا گیاروی انگلش بان کردیا کوئی نا وا دس تماشا نہ اور اور تو بیان شامل ہے کہ فتیم صاحب میں کہ تو خلاف ہے اور بارے او تاریف گاندو ہیں ہندوستان تو خیال میں سبھاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو اخبار ہیں بالکل صحیح ہیں جی جی اور ہمارا انتقاد بھی چاہیے جی جی الحمد اور ہم بالکل اپنے جی لوگوں کو تقریروں میں جی اور جی باقی بھی یہ بات ہے کہ آپ نے جو عدم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیابی ادا کریں ہماری جوائیں بھی ساتھ ہیں اور ہمارا قلم بھی آپ کے ساتھ ہوگا مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو جدا خیر بخشے یہ میں آپ کو ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو سکول کی تعلیم ہے جی دین کی تعلیم شامل نہیں اس تعلیم کو لا دین تعلیم کہا جاتا ہے اور یہ لا یہاں پر نفی کا ہے اس کی تائید میں میں آپ کو ایک حوالہ کر رہا ہوں مفتی. یہ عبدالقیوم ہزاروی تھا نا مفتی یہ نظامیہ کا اس کا بیان ہے تین کتاب ہے دینی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد سے چھپی ہے یہ yeah. صفحہ نمبر چون پر اس کا بیان ہے تو متوازی نظام تعلیم yeah. اس سے متعلق ہے میں بیان پڑھ رہا ہوں اس سے متعلق yeah. ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا yeah. تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو ستے بلکہ نقیزین ہیں ان امور کا جمع ہونا محال ہے اس وقت سرکاری تعلیمی اداروں میں ان زین میں مار آرائی جاری ہے ابھی تو انتظار کم مرحلہ ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی تعلیم کا جب تک کوئی واضح ہے رخ متعین نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی رائے دینا بیکار ہے فی سرکاری اداروں میں لا دینی تعلیم کی دلیل یہ جی ہے کہ وہاں کے استاد اور طالب علم کے لیے دین پسندی کوئی شرط نہیں یہی yeah. وجہ ہے کہ وہاں کے استادوں اور پروفیسروں کی اکثریت لاطین ہے جو انہیں سرکاری اداروں کی پیداوار ہے ہاں yeah. جی طالب علم کے لیے دین پسندی کوئی شرط نہیں ہے اس سے تھوڑا جا اضافہ کمی ہو کر کے اپنے دعوے yeah. کے مطابق نہیں گالوں کر سکیا کہتے ہونا چاہیے کہ طالب علم بے دینی ہے نا اس کو پسند کرنا شرط رکھا گیا ہے <تصفح> کہ اور میں ثابت کروں گا مطلب ان شاء اللہ کسی ملاقات کے اندر جی ابھی دیگر مسلم ممالک میں تعلیم تمام اسلامی ممالک کا وہی حال ہے جو پاکستان میں یعنی سرکاری اداروں میں لا دینی تعلیم اور پرائیویٹ سیکٹر میں دینی تعلیم لی جاتی ہے ماشاء اللہ وہاں کے نیچی دینی تعلیم ادارے بھی قدیم نشاب والی ہیں اور وہاں بھی متعین علماء کر سر و سامانی میں کام کر رہے ہیں جس میں پاکستانی علماء مبتلا ہیں تمام مسلم ممالک میں نجی دین اداروں اور حکومت کے درمیان مارکا آرائی جاری ہے اللہ تعالیٰ دین اداروں کو اس امتحان میں استقامت اور استقلال عطا فرمائے آمین آمین اس کا دو دو دو آپ اور فرمایا جی کہ یہ جناب دے اپنے گھر کو بیان کریں کہ یہ ہوئی جل میں کریں تو میرے دخلاف تعمل کریں گے جا رہے ہیں خارجی ہے تو تشتت بے کر داد فلان ہے تو یہ جی. ہے تو وہ ہے ہاں تو انہوں نے اپنا مفتی آکی جاند ہے یہ ہے یہ ہے ہے کہ یہ ہے اگر ہے کہ اگر ہے کہ اگر ہے کہ اگر ہے کہ اگر ہے کہ جاندر لا جی مطلب لا تعلیم خدمت جناب अच्छा کو आपको मान्य है तब मैं हमारे स्वागत करना है दर आप का नाम है ना ने अस्सलाम वालेकुम और बोलिए थोड़ा दूसरा नेटवर्क क्या है मेरे साथ तो कोई भी रियल में मानती गिरा को लगा पता नहीं मैं वहां पर कभी नहीं थी पहले ही नहीं कोई समय लग गया तो उन्होंने मेरे घर के रहने दिया भाई तुम्हारा स्वागत करने को आए उन्होंने जी जी सारी सेवाएं आप दसी आई तो साहब لوگ کا نام یا جو یہ شرط لکھا گیا جی تو ہنے او یہ سمجھ لو کی تھی کہ موبائل او نہیں کھتر کاں دی او وی جڑا سارے ہلا باں ایں میں سارے جی جی جی آپ مہربانی فرما کرنا پڑا جی آپ